ادارے کا تعارف گرچہ کہ اب یہ ادارہ تعارف کا محتاج نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی رسمن کہیے یا رواجن کہیے یا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نئی شخصیتیں آتی رہتی ہیں تو ان کی یاد دہانی کے لیے کہیے ایر جیسی میں کچھ پروگرام ہیں جو ہفتہ وار ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن درس حدیث اور سوال و جواب ماہانہ پروگرام ہر مہینے میں ایک کسی بڑی شخصیت کو بلا کر کسی خاص عنوان پر حالات حاضرہ کے تحت تقریریں ہوا کرتی ہیں جس میں باہر سے شخصیتیں آتی اور ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ہر روز عورتوں کا مدرسہ چلتا ہے جس میں ٹیچر بھی عورتیں ہی ہیں ایج لمٹ نہیں ہے کوئی بھی آ سکتی ہیں اور ان کو قرآن تجوید کے ساتھ حدیث سیرت عقائد گویا کہ کمپلیٹ مسلمان کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں لیڈیز کے لیے ٹیچر بھی لیڈیز ہیں آپ تعجب کریں گے یہ مشینی دور میں جب کہ انسان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے دین کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی عورتوں میں اتنا جذبہ ہے کہ روزانہ چالیس عورتیں آتی وہ بھی مغرب بعد دن میں آ سکتی ہیں کوئی کام نہیں رہتا مغرب بعد کھانا پکانا پھر وہ رہتا ہے نا ایک ہاتھ میں ریموٹ یہ سارے سسٹم ہونے کے باوجود بھی مغرب بعد چالیس عورتیں آتی یہ بھی ایک ہے بچوں کا مدرسہ ہے اور سب سے بڑی چیز لائبریری ہے جس کے الحمد للہ سے زیادہ ممبر ہو چکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اصل تھا کہ چائے کا دور ختم کرنا جب تک یہ بھی ہو جائے چائے بھی ہو جائے اور تقریر میں شروع ہو تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لاسٹ موومنٹ میں ہے چلتے چلتے ایک اور بات کی وضاحت کر دوں جب مہانہ تقریر ہوتا ہے کوئی خاص شخصیت کا اور خصوصاً ان رسم و رواج کے خلاف جو رائے پیٹا کے مسلمانوں میں ہے اور مقرر آ کر جب اس کو حقیقی طور پہ پیش کرتے ہیں تو مقرروں کا تعارف ہم کراتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں تو لوگ شخص سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ باہر رہتے ہیں تو رائے پیٹا کے رسم و رواج ان کو کیسے معلوم شاید آئیر جی سی والے سکھا دیے ہوں گے جیسا کہ میں خود جب نیا نیا آیا, آیا تھا تو خود جو ہے جناب دستگیر صاحب سے لوگ پوچھتے تھے یہ تو داشا مکان میں رہتے ہیں ان کو کیسے معلوم یہاں کے رسم و رواج تو بات ایسی لوگ ہوتی ہے لیکن ہمارے جو مقرر ہیں یہ باہر کے نہیں ہیں گرچہ باہر رہتے ہیں لیکن پیدا تو اسی رائے پیٹا میں ہوئے تعلیم ان کی اسی تمل میں ہوئی شعبہ ہرد انہوں نے اسی مدراس میں مکمل کیا ایس ایل سی انہوں نے اسی شہر میں پاس کیا تو لہذا ان کو ہم لوگ سکھائے نہیں ہیں بلکہ ان کو خود معلوم ہے کہ رائے پیٹا اور ٹپلیکن کی حقیقت کیا ہے تو اگر یہ کوئی چیز بیان کرے یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں تو خم خاں جی سی کو بدنام نہ کیجیے اس لیے کہ آئر جی سی ایک بہتری ادارہ ہے صحیح گائیڈنس کرنے والا ہے اس کا نام خامخوا خراب نہیں شیخ کو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم ہے آپ کا پورا خاندان اسی میں لگا ہوا ہے آپ کے والد سے لے کر آپ کے بھائیوں تک سب اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی رائے پیٹا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں تو آج ہمارے جو ہے یہ سارے پروگرام آپ سن آئندہ ہفتے اتوار سے انشاءاللہ اللہ حسب معمول درس قرآن اور درس حدیث ہر اتوار کو مغرب کے بعد شروع ہو جائیں گے جو سلسلہ وار ہو رہے ہیں غالباً سورہ انعام چل رہا ہے تفسیر کا اور درس حدیث بھی اس کے بعد ہوگی تو اب ہمارے مقرر آج کے خصوصی مہمان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس خاص موضوع پر جو آج ہے حقیقت میلاد النبی یعنی ریالٹی آف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی ذرا سن لیں کہ حقیقت میلاد النبی کیا ہے اور صرف میلاد النبی کیا ہے تو دونوں کی حقیقت آج ہمیں معلوم ہو جائے اللہ ہم سب کو ہمارے شیخ کو سچ کہنے کی توفیق دے ہم کو سننے کی توفیق دے اور سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے آمین وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآطيعوا الرسول ولا تبثلوا أعمالكم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم بزرگان الملت دوستو عزيزو محترم خواتين پچھلے اتوار کو اسی وقت اور اسی مقام پر آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے اس انوان کے تحت میں نے وہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے صحابہ کے درمیان میں اللہ کے رسول کی محبت کی شکلیں اور اس کے تقاضے جو موجود تھے یعنی صحابہ اکرام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کیا کرتے تھے اور ان کے درمیان میں محبت کی کون سی علامتیں تھیں اور کون سے تقاضے تھیں اس کے تحت میں نے چھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں وہ چھ چیزیں ہیں جو عمومی طور پر ہر صحابی کی زندگی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اور اس کی علامت کی شکل میں موجود تھی ان میں سے یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا آپ کے ساتھ رہنے کی طرف اور آپ کے دیدار کی خواہش صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہونے کی تمنا رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اپنا مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز ہمہ وقت اور ہمیشہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز سے رک... رکنے کا حکم ہو ان دونوں چیزوں میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تعمیل کرنا اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت رکھنا اور آپ کی ہر چیز اور ہر ادا کو پسند کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو مرتب کرنا اپنی زندگی میں لے آنا اس پر عمل کرنا اور اسی طرح ایک اور علامت محمد رسول اللہ صحیح اللہ وسلم سے محبت کی وہ یہ کہ جو وقت بھی ملے اس وقت کو رسول اللہ پر درود پڑنے میں صرف کرنا جس سے دنیا اور آخرت کے مشاکل کو اللہ آسان کر دیتی اور چھٹی بات جو میں نے ذکر کی تھی جس کا تعلق آج کے در سے بھی ہے وہ یہ کہ محبت کی آڑ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جو حد بندی کی ہے ان حدود کو تجاوز نہ کرنا محبت کی جائے لیکن اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے بتلایا اور صحابہ نے کیا میں نے دو مثالیں دی تھیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے سلسلے میں میں یہ کہتا ہوں اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئی اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تم یہ کہو کہ اللہ چاہے پھر میں چاہوں تو یہ کام ہوگا پھر کرم سے پہلے اللہ کی مشیت پہلے اللہ کا ارادہ پھر اس کے بعد بندے کا ارادہ اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی سی نننی سی لڑکی یہ قصیدہ پڑھ رہی تھی یہ گا رہی تھی فیدہ نبی جو نیا ہمارے درمیان میں وہ نبی ہے وہ بزرگ ہستی ہے کہ جو کل کے بارے میں بھی جانتی ہے کل کیا ہوگا اس کا بھی اس کا علم, علم غیر دیا گیا ہے تو رسول اللہ سے شا فرمایا کہ اے لڑکی یہ نہ کہو یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہی باتیں وہی اشا تم پڑھو جو پہلے تم پڑھ رہی تھی اللہ کے سنے منع کر دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی کچھ حدیں ہیں کچھ لمٹ ہے اور وہ لمٹ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں ہم ایسا کام نہ کریں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کے دائرے سے نکال کر الوحیت میں داخل کر دیا اللہ کے حدود و اختیارات میں انسان اللہ کے رسول کو داخل کر دیا اور نہ وہ کام کریں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اس دنیا کے سب سے عظیم ترین اب سب سے زیادہ اللہ کے اصول سے محبت کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے جو کام محبت کے نام پر نہیں کیا اس کام کو نہ کیا جائے اور آج کے اس درس کا اس تقریر کا تعلق اسی بند سے ہے اسی فقرے سے ہے کہ حقیقت میلاد النبی اور یہ ایک جز ہے اس موضوع کا جو جس کا ایک رخ ایک تصویر پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی یعنی صحابہ کے درمیان میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے تھے اس کو میں نے پیش کیا اور آئیے اگر آج موقع ملا ملاد النبی کے عنوان کے ساتھ ساتھ اگر کچھ وقت مل گیا تو پھر میں ان چیزوں کا بھی ذکر کروں گا جو ہمارے درمیان میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے طور پر لوگ اختیار کیے ہوگئے میلاد النبی ہی نہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں اگر وقت مل جائے تو ان کا بھی ذکر کروں گا اور رہا یہ عنوان کہ حقیقت میلاد النبی یہ کیا ہے یہ تو میلاد النبی وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں لوگ منا رہے ہیں جن اپار اور جن کاموں کو جن احمال کو میلاد النبی کا جشن یہ میلاد النبی کی محفلیں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا علم تو ہمیں ہے لیکن ہمارا جو ان ہے صرف میلاد النبی نہیں ہمارا عنوان یہ ہے کہ حقیقت میلاد النبی یہ جو کچھ میلاد النبی کے نام پہ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا اس کی اصل کیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور حقیقت میں کرنا یا نہ کرنا اس کا کیا حکم ہے ذرا ان چیزوں پر غور کریں گے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد النبی جو لفظ ہے یہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے <coughs> میلاد النبی یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو دا پروفٹس برتھ ڈے میراد کا مطلب مولد عربی کا ورڈ ہے پیدائش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ پیدائش یوم میراد النبی جو منائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ پیدائش یعنی برتھ ڈے اب اس برتھ ڈے کو منا کر بارہویں تاریخ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا ثبوت دیا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ برتھ ڈے کن لوگوں کا مسئلہ ہے کہاں سے یہ طریقہ یوم پیدائش کا منانا کن لوگوں سے ہم مسلمانوں کے درمیان میں آیا یہودوں نسار سے اور ذرا اس پیدائش یوم پیدائش کی حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہیں یہ رواج یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کوئی تعجب ہوگا کہ یہ وہ رسم ہے جو آج ہمارے پاس محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جو میلاد النبی نہیں کیا وہ سب سے بڑا وہابی کافر اور جس نے کر لیا چاہے زندگی پر نماز نہ پڑی ہو ملاد النبی کے جلسے میں شریک ہو گیا فاتحہ خانی میں شریک ہو گیا اور اس نے خود اپنے گھر میں باروی کر لی تو پھر وہ سب سے بڑا تناٹن سنی مسلمان ہے کوئی شکی نہیں اس کے مسلمان ہونے اور محبت رسول کا سچا داوے دار وہی ہے یہ ہمارے پاس جو معیار بنا لیا گیا ہے میرے دوستوں ذرا دیکھیں یہ چیز کہاں سے شروع میں نے بتلایا کہ سب سے زیادہ اس سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی اور سچے جان سار اور سچے محبت کرنے والے اگر کوئی اس روئے زمین پر اگر تھے تو وہ کون تھے صحابہ کرام اللہ کی قسم ان سے زیادہ محبت کرنے والا اس روح زمین پر اور کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا جو اپنی جان جو اپنا مال جو اپنے خون کا آخری خطرہ آخری خطرہ بھی بہانے کے لیے ہم تیار انہیں کوئی چیز عزیز نہیں تھی اللہ کے رسول سے زیادہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں میں نے پیش کی تھی اب جس چیز کو ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور اس کا تقاضا اور اس کی نشانی سمجھ رکھا ہے خدا ذرا بتلائیے تو صحیح ایک لاکھ صاحبہ حجد اللہ کے موقع پر تھے ایک لاکھ سے زائد ایک دو نہیں ایک لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کا مجمع تھا لاکھ کے مجمع میں سے صرف ایک صحابی کا مطالبہ میں کرتا ہوں ایک صحابی کا کسی ایک صحابی نے اللہ کے علیہ وسلم کی میزاد بنائی ایک لاکھ میں سے دس ہزار نہیں ایک ہزار نہیں ایک سو نہیں ایک صحابی کسی ایک صحابی کو آپ بتلا دیں کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بطور تقاضا انہوں نے میلاد النبی کا جشن منایا میلاد النبی کے نام پر جو کچھ ہم کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کو انہوں نے کیا ان صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو بتلائیں میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک نہیں بتلا سکتے نہیں کر سکتے آپ یہ چیلنج لے جا کے پیش کریں ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ محبت کا تقاضا یہ کرنا چاہیے ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابی نے کیا اور کس نے کیا وہ بڑی قیادت ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں ابھی کہتے ہیں کہ میرا النبی حضور کے چچا نے منائی ذرا پوچھیں کون چچا تو کہتے ہیں ابو لہب نے منایا نعوذ باللہ تو کہتے ہیں ابو لہب نے اللہ کے رسول کی خوشی اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی منائی اس نے مٹھائی بانٹی اس نے کسی کی قربانی کی کسی جانور کی اور خوشیاں اس نے منائی تو محمد رسول اللہ اس اسے بشارت دی کہ اس کے عذاب کی تخفیف ہو جائے گی یہ ایک تو من گھڑت بات ہے اور دوسری اللہ اس کے رسول پر بہتان اللہ نے اور شاید کسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے یہ لوگ تبت ادا ابھی رہا بھی تب جس کے اندر ابو الحق کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا یہ بشارت جو دی گئی اس صورت کو نماز میں نہیں پڑھتے ہاں یہ بھی کہ تبت ادا نہیں پڑھنا چاہیے نماز میں نماز نہیں ہوتی مسئلہ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب شاید یہی وجہ کہ ان کا اعتقاد ہے کہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا میلاد النبی منانے کی وجہ سے اور قیامت تک اللہ نے اس, اس پر لانت جو ہو رہی ہے صورت کے اندر اس کو اللہ نے قیامت تک کر دیا ان کے جھوٹ اور ان کی افطرا اور بہتان کے جواب میں اور ہمیں سب پتا ہے کہ کسی کافر کا نیک عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتے کسی مشرک کا کسی کافر کا چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں اور ہاں یہ مشرک یہ جہنمی جس کو اللہ نے جہنم کی بشارت دی ہے اس نے منائی جو کسی روایت سے ثابت نہیں ہے یہ بھی من گڑت روایت ہے اور اس کی دلیل کو لے کر کہتے ہیں کہ میلادم نبی منانا یہ محبت کی علامت ہے اگر ابو الحق کی سنت ہے تو پھر جہاں ابو الحق جہاں پہنچے گا وہاں اس کے ماننے والے بھی پہنچے گے نعوذ باللہ ہمیں سنت ادا کرنی ہے ان صحابہ کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھا جنت کی بشا رکھیں گی ابو بکر و عمر کو عثمان و علی کو طلحہ بلالی کو ابو جراح کو کو اور بلال حبشی سلمان فارسی کو محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جنت کی بشا رکھیں گی اللہ کے رب بتاؤ تو صحیح ہے جنت میں جانے والے یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے کا کسی نے کام کیا جب نہیں کیا تو پھر آپ اس کام کو کر کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ ان صحابہ سے محبت میں بڑھ گئے نعوذ باللہ اللہ کے رسول نشان فرمایا من عہدت کی امرنا ہادہ من سمین فہوورت مسلم کے روایت جس نے ہمارے اس دین میں ثواب کی نیت سے اللہ کے قربت پانے کے لیے محمد رسول اللہ کی قربت پانے کے لیے اس دین کے نام پر جو کوئی ایسا نیا کام کرے ما رہی سم جو دین سے اس کا تعلق نہیں نہ اللہ نے فرمایا ہے نہ محمد رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے نہ آپ نے کیا ہے نہ صحابہ نے عمل کیا ہے اس کام کو دین سمجھ کر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے یہ پہور کہ وہ شخص بھی مردود ہے اس کا کرنے والا کام بھی مردود ہے اللہ کے رحمت سے دور کیا گیا ہے یعنی اللہ کے رحمت سے جو کام دور کیا جس کام کو دور کیا گیا جس شخص کو دور کیا گیا اس پر رحمت کی جگہ لانت ہوگی اسی وجہ سے بدیاتی پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کیا گیا اب صحابہ نے نہیں کیا ذرا آؤ ان کے پیچھے تابعین جس میں بڑے بڑے علم گزرے ہیں اس کے بعد کا زمانہ جس کے بعد میں اللہ کے سن اشاد فرمایا خیر الرونے کرنی تم ملدی نے سب سے بہترین زمانہ سب سے خیر والا زمانہ سب سے بھلائی والا زمانہ وہ میرا زمانہ ہے میرے صحابہ کا زمانہ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جن کے بعد آئیں گے محمد رسول اللہ سے یہاں سے کٹ کر دیا اب اس کے بعد خیر کا زمانہ اللہ کے سن اشاد نہیں فرمایا پتروں کا زمانہ اس کے بعد اب خیر کا زمانہ بھلائی کا زمانہ جو صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تب تابعین کا زمانہ ذرا اس زمانے میں کہیں اس چیز کو آپ تلاش کریں ڈھونڈیں پوری تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی نے ملاد منائے اور اس خیر کے زمانے میں وہ لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے اینما گزرے ہیں اور آج دنیا آج دنیا جن کے پیچھے مسلک کے نام پر چل رہی ہے اسی پرسنٹ لوگ یا تو امام ابولی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے یا تو امام مالک کے پیچھے یا تو امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے یا تو امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے یہ چار ائمہ کو جو زمانہ جو تھا یہ زمانہ بھی اسی زمانے میں داخل ہے اور ان چار ائمان میں سے ذرا ہو تو صحیح تمہارے پاس کتابیں بڑی پڑی ہیں مسلک کے نام پر کسی یہ کتاب کے اندر چاہے قت القدیر ہو چاہے شامی ہو چاہے رد در, در, در, در, در, در, در, در, در مختار ہو در رد مختار ہو یہ مختلف جو کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں سے ثابت کر دو کہ میلاد نے کسی نے منائی ہے کسی امام نے جس کو تم امام کہتے ہو ثابت کرو یہ خیر والا زمانہ جو گزر گیا اس کے اندر بھی کسی نے اس کام کو نہیں کیا پھر کس نے کیا اب سوال یہ پیدا ہو کہ کس نے کیا کہاں کی چیز شروع ہوئی تاریخ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ وہ کام ہے جو پہلی مرتبہ منظر عام پر میلاد النبی کے نام پر بات سامنے آئی وہ چھ سو پچیس ہجری میں تب چھ سو پچیس ہجری میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے چھ سو چودہ سال کے بعد چھ سو چودہ سال کے بعد چھ سو پچیس ہجری میں پہلی مرتبہ ملک شام کے اندر ایک شہر جس کا نام اربل اور اس کا جو بادشاہ کا جو ہاکم تھا ملک محمد مظفر اس نے پہلی مرتبہ میلاد کے نام پر ایک جشن منایا اور یہاں سے یہ چیز پھیلی ہے. یہاں سے یہ چیز پھیلی ہے. اس سے پہلے میلاد النبی کا نہ کوئی تصور تھا نہ کسی نے کیا نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابئی نے کسی طب تابئی نے نہ کسی امام نے نہ کسی بزرگ نے اور یہاں سے یہ چیز پھیلی اور آپ کو معلوم ہے کہ باطل جو ہوتا ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے کیونکہ شیطان کی قوت سے اس کے زور سے کوئی چیز جو بھی شر ہوتا ہے وہ شیطانی قوت اس میں ہوتی ہے جو باطل ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے اس وجہ سے لوگوں کے اندر اور باہر یہ نفس کی شکل میں اور باہر شیطان کی شکل میں دو قوتیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے باطل کے طرف انسان جلد اور یہی شر کی قوتیں اور باطل قوتیں اس قسم کے بدعات کو ہوا دیتی ہیں اور آن کے آن میں جنگل کی آگ کی طرح یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو میرا النبی کی شکل میں اس وقت جو ایجاد کی گئی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر اور کچھ ہی عرصے کے اندر پورے عالم کے اندر یہ بدات پھیل گئی ورنہ اس سے پہلے میرے دوستوں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا یہ م. ہے وہ حقیقت جو بنا النبی کے نام سے آج لوگ منا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میلاد النبی بن اللہ کے رسول کے صحابہ نہیں منائے بزرگان جن نہیں منائے اگر ہم منا رہے تو حرج کیا ہے کیا حرج ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں ہم اس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اس کے اندر عبادت ہوتی ہے تلاوت ذکر درود اس انداز کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب ثوابی کی تو چیزیں ہیں اس کے اندر گناہ کی کون سی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول کی نسبت سے حضور کی محبت کی علامت ہے کسی اور کے نام پہ تو ہم جمع نہیں ہوتے رسول اللہ سم کا ہم ہم انسان ہم مسلمانوں کو بڑا احسان ہے اس احسان کا سلا ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس میں غلط ہی غلطی کیا ہے اس میں ایسی کون سی بری بات ہے جس سے آپ لوگ منع کرتے ہیں یہ سوالات عام طور پر جو کچھ ذہن کے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ جن کو نہیں ہے وہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ورنہ جن کو دین کی سمجھ ہوگی جو دین کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں جو قرآن و شریعت سے واقف ہیں ان کے زبان پر سوال نہیں آئے گا اس سوال کا جواب ہے میرے دوستوں دین نہ آپ کی ملکیت ہے نہ میری ملکیت دین اللہ اس کے رسول کا اللہ نے اشان کھمایا سور محمد کی آیت نمبر تینتیس میں جس کو میں نے شروع میں تلاوت یا ای اللہ دینا منو امان لانے والو عتی اواہ اللہ کی تعداد کرو وہ عتی اللہ کے رسول کی تعداد کرو ان کی پیروی کرو وہ لکھوں اور تمہارے عمل کو تم باق نہ کرو ضائع نہ کرو یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت جس عمل میں نہیں ہوگی اللہ اس رسول کے پاس وہ عمل باطل ہوگا اللہ نے کیا فرمایا جس کام پر اللہ کا حکم نہ ہو اور نئے نبی پاک کی مہر نہ ہو آپ نے نہ کیا ہو وہ کام اس کام کو اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کے نظر میں وہ کام باطل ہے تم کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس لیے کہ تم نے دین کے نام پر اس کام کو ایجاد کیا اس کام کو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلایا مسلم کی حدیث ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے کو پہچان لوں گا اور انہیں حوض ایک اوثر کا پانی پلاؤں گا اور اس پانی کو پینے کے بعد جنت میں جانے تک وہ پھر سے پیسے نہیں ہوں گی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اس جم غفیر میں روز اول سے لے کر روز آخر تک ہر انسان وہاں پر ہوگا آپ ہمیں کیسے پہچان پائیں گے اللہ کے رسو فرماتے پرماتے میں اپنی امتوں کو پہچان لوں گا ان کے وضو کے آگاہ چمکیں گے یعنی نماز پڑھنے والے ہوں گے ہاں یہ ہمارے یہ بات بھی ہے جو بے نمازی ہوگا وہ اللہ کے رسو کو نہ وہ پہچانے گا اللہ کے پہچانے گی بے نمازی کی شفات بھی نہیں اس کو یاد رکھیں پھر رسول رسم پہچانے گی نہیں جو نمازی ہوں گے ان کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے جن کے وضو کے آدھا چمکیں گے یہ اللہ کے رسول صاحب السلم نے امت کے نمازیوں کی خصوصیت بتلائی جن کو پہچان لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جامع کا عطا فرمائیں گے یہ شرف ان کو ملے گا اس امت کے نمازیوں جن کو اللہ کے رسول پہچان گے اب آگے سنیے اللہ کے رسول ہم اشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ آئیں گے ایک جماعت آئے گی میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امدی یعنی نمازی ہوں گے پہلی بات اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہوں گے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جامع کوشل دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں رسول اللہ ہم دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اشاد فرماتے ہیں کہ اچانک فرشتے مجھے روک دیں گے مجھے روٹ دیں گے پانی دینے سے میں ان سے کہوں گا کہ یہ فرشتہ یہ تو میرے امتی ہیں اللہ کے اصوص اور سلم کو یہ فرشتے جواب دیں گے مسلم کی روایت ہے آپ پڑھیں آدی کو کہ اللہ کے اصوص میں شاہ ترماتے ہیں کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہیں تو آپ کی امتی لیکن آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے دین کو انہوں نے کیسے کیسے بدل کر رکھ دیا دین کے نام پر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو آپ نے دین کے نام پر نہیں بدلائی ان کا اپنا خود ساختہ دین تھا جس پر عمل کرتے رہے نام آپ کا تھا کام ان کا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب سنیں گے فرشتوں سے تو رسول اللہ سب کے الفاظ دیکھیں آپ کے زبانی مبارک سے فوراً کلمات مات نکلیں گے سخ لمن سخ نمنگ بھاگی ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر رکھ دیا بتی نہ شفاعت ہوگی نہ جامع کو اس کو ملے گا تو میرے دوست دین وہی ہے جو اللہ اس کے اصول میں بدلایا صحابائے جس پر عمل کیا ورنہ چاہے آپ کتنی ہی عقیدت کے ساتھ کتنا ہی اچھا کام چاہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ کرے پوری دنیا کیوں نہ کرے لیکن اللہ اس کے رسول نے نہیں بتلایا وہ کام تو پھر میرے دوستو اللہ اس کے رسول کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلو نہیں اس پر ثواب دینا تو درکنار اس کو آغاز میں مبتلا کیا جائے گا کیونکہ دین کے اندر اس نے نئی ایجاد جب کی ہے وہ بات کی ہے جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول سے وہ آگے بڑھ گیا الذین آمنوا لا تقدموا بين اللہ نے شاطمیا منو اللہ تو رسولی و تفاح سرواد کی پہلی آئے جس میں اللہ نے شاطما اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ کرو اللہ سے ڈرو اور اللہ تارا نے سر نور کی آخری آیتوں نے شاطما وہ لوگ اللہ سے ڈرے اس بات سے ڈرے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتلایا کیا ہوگا انہیں کس بات سے ڈرنا ہے انت تصیبہم ہم کہ اللہ انہیں کسی فتنے مبتلا کر دے گا اور سی بہم آداب العلیم یا دردناک عذاب میں وہ گریں گے یہ نتیجہ ہوگا ان لوگوں کا جو محمد رسول اللہ صاحب اللہ وسلم کی سنت کو اختیار نہ کر کے اپنی طرف سے بدعات کو اختیار کرتے ہیں اور میرے دوستو یہ میراج النبی صرف ایک بدات نہیں ہے اس کو بھی سن لیں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا آج تک لیکن نہ سنا ہو تو آج سن لیں گے کہ میرا گنڈک صرف ایک وداط نہیں بلکہ بدعات کا ایک مجموعہ ہے بدعات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ایک پوری گینگ ہےت اس کے اندر اس کو میں بتناتا اس کے اندر وہ بداتیں بھی ہیں جو سرکیاں ہیں انسان کو شرک میں پہنچاتی مشرک بنا دیتی وہ بداعت بھی ہیں. اور وہ بدعات بھی ہیں جو کیا تو نہیں لیکن پھر بھی وہ بدعات ہے جو اللہ اس کے اصول کے لعنت اور غصے کی مستحق بناتی ہے تو ان بدعات کو آپ کے سامنے رکھتا جو انسان کو شرک میں پہنچانے کے لیے کافی ہے میراد النبی کے نام سے یہ بارہ دن کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں جو یہ بیٹھکیں مجلسیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی آمار اور بدعات ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں جو لوگ کر رہے ہیں اس پر نظر کریں اور ان باتوں کو سنیں میرے ساتھ, ساتھ کہ یہ باتیں واقعات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی ہو تو اپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ تو جو ان باتوں کو لائے ہیں جو یہاں پر ہوتی ہی نہیں کوئی بھی کہہ سکتا لیکن ذرا سنیں میرے ساتھ ساتھ کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس طرح شرف میں پہنچتے ہیں یہ بارہ دن جو قصائد جو پڑے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر ان قصائد کے اندر ایسے قصیدے بھی ہیں جو عام طور پر قصیدے بدا کے نام سے لوگ جانتے ہیں مولایا صلی دائمن بزا اللہ کا خیر الفل کی کلڈینی میں ایک زمانے میں مجھے بھی یاد تھا مدرسہ ربانیہ میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے حضرت جو ہے ہم کو پڑھاتے تھے ہر رات کو مجھے یاد ہو گیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو وہ اشعار بھی جو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا کرنے کے لیے انسان کو کافی ہیں اس قصد بردے کے اندر وہ اشعار ہیں جو انسان کو شرک میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں اس میں ایک شعر ہے عِلْمِ لوہمی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم تو وہ علم جو لوہم کا علم نے پوری کائنات کی تقدیر کا علم آپ کو دے دی دیا گیا یعنی عالم الغب ہیں آپ اور یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہر مجلس کے اختتام پر یا ہر مجلس کے ابتدام میں یا مجلس کے دوران ان بارہ دنوں کے لیے قصید بردا پڑھا جاتا اس قصید بردے کے اندر اس طرح کے اور بھی بہت سارے اشعار ہیں جو انسان کو شک میں پہنچانے کے لیے کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا کے اختیار اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتی ایک شک دوسرا جو عقیدہ ہے ان ایام کے اندر وہ نور محمدی کی روایتیں فصل الانبیاء ایک منگڑ کتاب ہے ابن نے کثیر کی نہیں ایک اور جو بڑے پرانے زمانے سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں جس میں مختلف انبیاء کی تفصیلات ہیں جو بڑے ہی جس کے مؤلف نے اللہ اس پر اس کو معاف کرے کہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اس نے من گھڑت روایتیں جمع کی جو جو دماغ میں آیا لکھتا چلا گیا بیچارہ اور اس کتاب کو بڑے عقیدت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اس میں نور محمدی کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کا کوئی سکوت نہیں اور نور محمدی یہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا جو نور تھا وہی نور اس کے نور کے اللہ نے اپنے نور کو تقسیم کیا تو اپنے نبی کے نور کو جو بنایا پھر نبی کے نور سے پھر چار قسم کی تقسیمات ہوئی پھر اس کائنات کے مختلف چیزیں وجود میں آئیں اور جو بھی نور یہاں پر نظر آتا ہے یہ نور یہ جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کے اندر نور محمدی ہے اور نور محمدی کے اندر اللہ کا نور ہے یعنی اللہ کا نور اور محمد ساسو کا نور یہ ہی ہیں اسی وجہ سے پچھلے مرتبہ میں نے جو ہے یہ بات ذکر کی تھی کہ احد اور احمد کے درمیان ممیم کے پردے والا جو عقیدہ ہے یہ اسی نور کا عقیدہ اور یہ کفر کا عقیدہ یعنی اللہ کو یعنی اللہ اس کے رسول ہی ایک اور یہی بعض لوگ بعض قوالیوں میں کہتے ہیں کہ میں محمد کو خدا نہ کہوں, کہوں تو کیا کہوں یہ بھی قوالی میں محمد کو خدا نہ کہوں تو کیا کہوں تو یہ نور کا عقیدہ ہے جو لوگ بڑے عقیدت کے ساتھ ان مجالس میں پڑھتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھنا میرے دوستو کفر ہے رسول اللہ گواہی کیا دیتے ہیں ذرا غور کرو گواہی کیا دیتے ہیں نماز کے اندر آپ اشد اللہ الہ اللہ جو شہادت کی انگلی اٹھا کر شہادت دیتے ہیں کس بات کی شہادت دیتے ہیں کس بات کی گواہی آپ دے رہے ہیں وہ اشد اشد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے حقیقی معبود صرف اللہ ہے وہ اشد اللہ محمد رسول اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے بندے اللہ کا نور نہیں کیا گواہی دیتے ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یعنی اللہ کی بندگی میں وہ داخل ہیں مکمل بندے محمد رسول اللہ صاحب کو اللہ نے جہاں بھی تعریف کی ہے اپنے رسول کو اٹھا کر چڑھا کر بیان کیا ہے بلند مقام دیا ہے تو وہاں پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالی نے بندے ہونے کے اعتبار کی ہے قرآن کریم میں تین مقامات پر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وہ بندے تھے اس بندگی کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور اس بندگی کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے اللہ تعالی اپنی الوحیت میں بہت اونچا ہے اس کی اڈویت میں کوئی شریک نے اس مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بندگی میں اعلیٰ مرتبہ پہنچے ہوئے تھے ان کے مرتبے کوئی پہنچ نہیں سکتا بندہ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے جو ذکر فرمایا میراج کا وہ واقعہ جس کا ذکر اللہ نے سرے بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا سبحان اللہ مسجد الحرام مسجد القسا پاک وزاد جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اپنے بندے کو وہاں اللہ نے اپنے نور کو نہیں فرمایا وہ نہما کابود ہوا ہے اللہ کے اصول کی تعریف کرتے ہوئے کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے عبداللہ اللہ اللہ کا بندہ نور اللہ نہیں فرمایا اللہ کا نور نہیں بتلایا تو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ذکر کیا اپنے بندے کے لحاظ سے ذکر فرمایا بندے ہونے کے بعد ذکر فرمایا اللہ کے نور کا جو عقیدہ ہے میرے دوستو یہ حقیقت میں کہ اللہ کا نور اور محمد صاحب نور ایک ہی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں اوپر تھا تو آہد کا نور تھا نیچے آیا تو احمد کا نور بن گیا یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے توبہ کریں سقید لوگوں کو بتائیں جو اس کفر میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تا اس کفر کی وجہ سے ان کے اما کو غارت کرتے ضائع کر دی نارے رسالت کا لگانا یا رسول اللہ ہے نا نارے تقبیر اللہ اکبر یہ ایک حد تک قابل قبول اللہ کی توحید بیان ہو رہی اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی لیکن ساتھ میں شیطان نے یہ اضافہ یہ شوشا چھوڑا نارے رسالت یا رسول اللہ اور ہمارے اپنے پیر بھائیوں نے ایک اور اضافہ بھی کر دیا غوثیہ یا غوث یہ بھی اضافہ ہو. اب اس کے بعد ہر ہر آدمی ہر ہر جس وزر کو مانتا ہے اس کا نعرہ لگانا شروع کر اللہ کا حاضر و ناظر ہونا یہ توحید کا تاقیدہ اگر ہم اللہ کو بلائیں چپ کے چپ ہی اکیلے میں تنہائی میں دل ہی دل میں وہ اللہ ہماری سنتا اس طرح کے سننے کی طاقت اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی کسی بندے کو نہیں عطا کی یہ قرآن کا قیدا یہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قیدا اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نعرہ لگاتا ہوں اس نعرے یہ نعرے میں اس نعرے کی آواز فلاں مزہ تک پہنچتی ہے فلاں رسول تک پہنچتی ہے وہ بھی ہماری سنتے ہیں میں اگر یہاں سے بیٹھ کر لگا ہوں یا رسول اللہ تو محمد رسول اللہ صاحب اپنی قبر میں سنتے ہیں میں یہاں سے لگا ہوں یا, یا خواجہ تو خواجہ اپنی جگہ سنتے ہیں تو پھر میرے دوستو یا اللہ تعالی کے قدرت میں بندے کو شریک کرنے شرک شر کے اکبر سمجھے اللہ کا اختیار خاص اختیار ہے ہر جگہ کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ کے صفات میں داخل ہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے یہ اپنی صفات کے لحاظ سے بازوں کے کہتے ہیں اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ہاں ان سفیتوں پوچھیں اللہ کہاں ہے بلکہ بہت سارے ہمارے اپنے جن کو ہم جانتے ہیں بڑے بزرگ کے نام سے ان کا عقیدہ بھی آپ ان سے پوچھیں حضرت اللہ کہاں ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا یہ کفر ہے یاد رکھیے یہ کفر ہے کہ اللہ کا نور ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے قرآن سات جگہ پر سات جگہ پر قرآن یہ واضح کرتا ہے الرحمن و العرش طوا رحمان کہاں ہے عرش پر مستوی ہے عرش پر ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے یہ اس کی عظمت ہے اس کا جلال یہ اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن اپنی صفات کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے مدد کرنے کے لحاظ سے باخبر ہونے کے لحاظ سے یہ جو سفتیں ہیں ان سفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندے کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے انہوں اکربی ہم بندے کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ کے معافی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے جہاں وہ تین اگر تین تم سرگوشیاں چپکے چپکے آپس میں کر رہے ہو تو چوتھا وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے مائکن تعالیٰ اللہ وساد اگر تم پانچ ہو تو چھٹا وہاں پر ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اگر چاہے تم کم ہو چاہے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہارے ساتھ ہوتا ہے پھر اللہ نے ساتھ فرمایا ساتھ ہونا کیسا ہے ان اللہ بک الشین علیم کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کا وجود نہیں ہوتا ساتھ اللہ نے آیت کا شروع بھی کیا اللہ یہ علماف اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا زمین و آسمان کے ہر درے میں اللہ موجود ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور یہ کفر ہے کہ یہ انسان یہ سوچے عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کے ہر چیز سے موجود ہے اور اس, اور اس کفر کا یہ نتیجہ کیا ہے پتا ہے کہ انسان جس چیز کی بھی عبادت کرے انسان جس کو بھی پوجے جس کو بھی سجدہ کرے وہ صحیح ہے کیونکہ اس میں اللہ موجود ہے نعوذ باللہ. العلا بالکل صحیح تھا میں سب سے بڑا رب ہوں کیونکہ اللہ اس کے اندر موجود تھا لوگ اور سجدہ کریں تو پھر غلطی کیا کی آدر ایک, ایک مشرک درخت کو سجدہ کر رہا ہے گائے کو سجدہ کر رہا ہے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے۔ ایک اللہ اس موجود ہے اور وہی چیز ہمارے اپنے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سجدہ کرو قبر کو سجدہ کرو جھنڈے کو سجدہ کرو پنجے کو تو کوئی غلط نہیں بالکل یہ توحید ہے توحید اس وجہ سے کہ یہ شیادین عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس میں موجود ہے نو بلّہ اور یہی چیز ہے جو ایک قدم آگے پہنچ کر یہ ہمارے پیر لوگ سجدے کرواتے ہیں آؤ سجدے بکرو اللہ کو دیکھنا ہے تجھے ہاں میرے پاس میں دکھلاتا ہوں تجھے باللہ ہاں اتنے دھڑے کے ساتھ دھانڈی بازی ہوتی ہے میرے دوستو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کو دیکھنا ہے آؤ میں دکھلاتا ہوں میرے اندر اللہ موجود ہے باللہ اور یہ نعرہ تھا جس نے منصور اللہ یہ نعرہ لگایا ما جب تھی اللہ میرے جب کے اندر اللہ کے راؤ کوئی نہیں پخت علما نے اس کو پھانسی کی سزا دی اور اسی کے یہ چیلے ہیں جو آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تم جس کو بھی سجدہ کرو بزرگانی الدین کو سجدہ کرو پیروں کو سجدہ کرو مزاروں کو سجدہ کرو جھنڈوں کو سجدہ کرو کسی کو بھی بلاو پکارو کوئی بات نہیں غلط نہیں ہے بالکل صحیح ہے تم ٹناٹن تن سننی ہو یہ کفر شرک اور توحید کا پخت مٹ گیا اگر یہ بات اگر ہوتی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجتا کیوں لوگ جس کی بھی عبادت کرتے بالکل صحیح تھا ان کا مسئلہ کیوں ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 یا انیس جنگی کیوں لڑی پڑی صحابہ کرام جو بے شمار جو شہید ہوئے شہادت کی ضرورت کیا رہی پہ مکہ جو فتح ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حرت علی کو اپنے کندھے پر چڑھا کر تین ساٹھ بتوں کو مار گرایا مار گرانے کی وجہ کیا تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بالکل صحیح کہتے بلکہ رسول اللہ کے ان سو بتوں کو جھیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مکے سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی یہ توحید کئی باقی تو عقیدہ تھا محمد رسول اللہ نے فرمائی جس کی جس کسی کو بلا رہے ہو جو اولیاء ہیں جو بزرگ ہیں جو انبیاء ہے کیونکہ یہ یہ جو کفار مکہ یہ جس کی بھی عبادت کرتے تھے یہ غلط نہیں تھے ان لوگوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اللہ کی اولیاء کو پکارتے تھے بلکہ انبیاء کو پکارتے تھے کابت اللہ کے اندر اسماعیل کا بت کا اللہ کے اندر ابراہیم کا بت تھا کابت اللہ کے اندر ان اولیا کا بت تھا کے اندر بڑے متقبی پرہذار سمجھے جاتے تھے محمد رسول اللہ ان کو برقرار رکھتے کہتے بالکل صحیح کر کوئی فرق نہیں تمہارے اور ہمارے ہندو مسلم بھائی بھائی کا جو ناراض جو لگایا جا رہا ہے وہ ناراض اللہ کے بھی لگا دیتے میرے دوستو یہ کفر ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس کو ذہن میں رکھیں بتلائیں لوگوں کو کہ اللہ اپنے عز پر مستویز کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لیکن اپنی صفات کے لحاظ سے اللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ اللہ ہر چیز کو جاننے والا اب اس محفل کے اندر یہ نور محمدی کا عقیدہ جو در حقیقت کفر کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے نور کو ملاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہی اللہ کا جو عرض پر ہے اور وہی اللہ کا جو, جو, جو مدینے کے سر زمین پر نازل ہو گیا یہ کفر کا عقیدہ ہے میرے دوستو اسی طرح چوتھا کام جو کیا جاتا ہے سلام کھڑے ہو کر پڑھنا سلام جو پڑھا جاتا ہے آپ کہیں گے آپ اس کو بھی شرک میں بلا دے رہے ہیں سلام یہ ہی تو پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے ذرا عقیدہ سنے اس کے کی پیچھے کیا ہوتا ہے سلام پڑھنے میں پڑھنا سلام جس انداز سے لوگ پڑھتے ہیں ہم اس کو صرف بجا کہتے ہیں یہ وہ سلام ہے جو صحابہ نے نہیں پڑھا صحابہ کے درمیان سلام کیا تھا مسلم علام محمد ولی محمد و بارک و سلم سب سے افضل ترین سلام درود ابراہیم یہ پڑھو اور اس سلام کا فائدہ یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ شاہ سلم ان ملاکت سیاحی کہ اللہ تعالیٰ خاص خاص فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے جن کا کام ہے تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے شاہ فرماتے میں وہ فرشتہ جب کہتا ہے کہ آپ پر آپ کے امتی جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو بھی پر سلامتی بھیج تو اللہ تعالی یہ کرتے ہیں کہ اس بندے نے ایک مرتبہ اللہ کا صدر اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمت نازل کر اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں دس مرتبہ پر اپنے رحمت نازل کرتے ہیں یہ سلسلہ یہ نظام اللہ نے رکھا یہ نظام اللہ نے رکھا ہے جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے سلام پڑھیں اور وہ سلام وہ ہوگا جو اللہ کے سکھلایا ہے اور وہ مسلح محمد وہ علی علیہ محمد وبارک وسلم یا درود ابراہیم کی شکل میں جو درود ہے اس درود کو پڑھیں تو اس کا, کا رزلٹ کیا ہے آپ کا شرف اللہ کے رس و کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صرف آپ کا نام ہی نہیں بلکہ آپ کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو عزت احترام سے پھر آپ کا نام واپس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اپنے رحمت نازر کرتے اب یہ تو اسلام کا دروٹ محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا سلام ہے اب اس سلام کو چھوڑ کر ہمارے احباب کیا کرتے ہیں یہاں سے اپنی ڈائریکٹ آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نبی سلام کا اب یہاں سے ڈائریکٹ رہے کسی پرشتے کی ضرورت نہیں ہے اپنی آواز براہ راست اللہ کے رسود تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلام نہیں پہنچتا آپ کی آواز جس حدود تک ہوگی اسی حدود اسی حد تک ہی رہے گی اللہ نے یہ انتظام نہیں کیا کہ آپ کے ایکسٹرا فٹنگ جتنے سلام ہیں ان سلام کو بھی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی جو طریقہ محمد رسول اللہ نے بتلایا اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے پھر وہ سلام پہنچے گا اور اس پہ تر آئیے اس پر یہ قدم اور آگے یہ کہ اس سلام کے پڑھنے میں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز پہنچتی ہے اس میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی وہ صحیح ہے بات جو آپ جو کہ بالکل صحیح ہے لیکن ہم جو سلام جو پڑھتے ہیں وہ ہماری آواز ہم نہیں پہنچاتے ہماری آواز یہیں رہتی ہے پھر سلام کیسے پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر تشریف لاتے ہیں اس مجلس کے اندر ہاں اور یہی وہ عقیدہ ہے میرے دوستو جس کی وجہ سے سلام کھڑا ہو کر پڑا جاتا ہے اور آپ کسی یہاں سلام علیہ کی مجلس میں چلے جائیں اور بیٹھ جائیں پھر دیکھیں سلام پڑھتے ہوئے بیٹھ کر رہے آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہیں گے نہ اٹھے مار مار کر بھرتا بنا دیں گے آپ کا کہ وہاں بھی کہاں سے آ یہاں پر نکالو باہر سے اور بعض وقت دیکھیں گے کہ آپ جہاں مجلس قائم ہے میلاد النبی کی یہ کرسی خالی ہوگی آپ آپ سمجھے کہ کوئی حضرت تشریف لانے والے ہیں کوئی حضرت نہیں ہو وہ تو رسول اللہ صلی سم کے خالی رکھی گئی ہاں یہ رقید ہے میرے دوستو کہ یہ سلام اب میں سمجھیں گے کہ اس سلام کو میں نے شرک کیوں کہا سلام پڑھنا شرک نہیں ہے سلام پڑھنا اس طرح کا بدات ہے اور وہ سلام جو محمد رسول نے سکھلایا ہے درود کی شکل میں وہ سنت ہے لیکن یہ سلام اس لیے شرک بنتا ہے کہ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس مجلس کے اندر اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اس کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی بندے کو اللہ تعالی نے یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالی نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں جہاں چاہے حاضر ہو جائیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولم اللہ, اللہ, اللہ ترا سارا مریم تم مجھے اس طرح بڑھاؤ نہ جس طرح عیسا بن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا چڑھا دیا اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیا وہ چیز میرے ساتھ نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو خدائی صفات دیتی دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے پہنچتے ہیں جہاں چاہے حاضر ہوتے ہیں جہاں سلام پڑھا جائے وہاں خود بنق نفی تشریف لاتی اس شرکا خدا اور پانچواں جو شرک یا کام ان مجالس میں ہوتا ہے وہ قوالی ہاں کہیں گے قوالی کو بھی شرک میں داخل کر دیا میرے دوستو یہ تو وہ عام سے گانے ہیں جو لوگ سنتے ہیں اپنی لذت نفس کے لیے کچھ وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے کانوں اور اپنے جسم کے اعضا کو اچھا لگنے کے لیے یہ میوزک جو سنی جاتی ہے جو گانے سنی جاتی یہ تو اپنی جگہ حرام ہے میوزک حرام ہے گانے حرام ہے سب ٹھیک ہے لیکن یہ قوالی یہ شرک کیسا ہوگی یہ حرام کیسا ہوگا یہ تو اسلامی گانے یہ اسلامی گانے میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ یہ قوالی جو ہے ان گانوں سے بھی بڑھ کر حرام ہے اور شرک ہے وجہ یہ کہ یہ قوالی کے نام سے جو کچھ بھی لوگ گاتے ہیں اس کے اندر بھی میوزک ہے میوزک ہونے کے لحاظ سے حرام ہے لیکن اس کے اندر جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں میرے دوستو وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہیں بردے جولی میری یا محمد ہاں کیا یہ کس سے کہتے ہیں بردے جولی آپ مرادیں کس سے مانگ رہے ہیں بڑی دور سے آیا ہوں کچھ لے کے جاؤں گا کس سے لے کے جائیں گا سوچو یہ عقیدہ کیا ہے شرک کا عقیدہ دینے والا اللہ مرادیں بر والا اللہ آپ کی جھوڑی بھرنے والا اللہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا آپ نے کسی مخلوق کے اندر کے کی آپ کی جھوڑی بھریں اور ان قوالوں کے اندر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں یہ سب کی سب وہ شرکی باتیں ہیں کیا اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دے دی دیے گئے تو اسی وجہ سے میوزک کا ان فلمی گانوں کا سننا جتنا گناہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ان قوالیوں کا جو اسلامی گانوں کے نام سے شیطان نے ہمارے درمیان میں پھیلا رکھا شرک میں داخل کر دیتا ہے انسان ان اشار کی وجہ سے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شرک تو نہیں ہیں لیکن بدعات ہیں محمد رسول اللہ کے پیارے صحابہ نے ان کاموں کو نہیں کیا اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر اور ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ ان منفروں کا قائم کرنا اور جن سے جلوس نکالنا یہ پروسیشن جو نکالا جاتا ہے بارہ ربی اول کو نے کیا ہے میرے دوست صحابہ نے کیا تاب نے کیا تب تاب نے کیا اب نے کیا یہ آج کل کی بھی درد ہے یہ آج کل کے ریواج ہے ان کی دیکھا دیکھی کہ ہمارے हम, پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہندو کچھ کریں تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کرنا ہے اگر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس ڈٹے ہوئے ہیں اگر ان کے پاس سندر اگر ان کے پاس جو سالانہ جو ہے کوئی ان کے میلہ لگتا ہے ان کا جو ہے مندروں کا کچھ روز نکلتا ہے تو ہمارے پاس درگاہوں کا روز نکلتا ہے اور وہی کام اور ان کے پاس جب ہم لوگوں نے دیکھا مدراس کے لوگوں نے کہ گنے کے نام پر ایک بہت بڑا جشن وہ لوگ مناتے ہیں اور بہت بڑا او نکالتے ہیں اور بہت بڑا پروسیشن نکالتے ہیں تو ہم سوچنے لگے کہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہم کریں آخر میں شیطان نے ہمیں یہ دکھلا دیا کہ تمہارے پاس تو یہ بہت مقدس دن ہے بہت جائے بہت بڑا دن ہے گورنمنٹ ہالیڈے بھی دی گئی ہے چلو لوگوں کو جمع کرو اپن یہ داخل ہے اس, طرح اس طرح محبت اس طرح ثابت نہیں ہوتی محبت کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ میں نے پچھلے مرتبہ صحابہ کی محبت کیسی تھی اس سلسلے میں میں نے تفصیل سے بیان کی اسی طرح میرے دوستو یہ بارہ ربی ال کو پیدائش کا دن سمجھنا یہ بھی بدا تھا بارہ ربی الاول جس کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے ادھر حقیقت ثابت نہیں ثابت کیا ہے کہ بارہ ربی الاول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے جو بخاری میں ثابت ہے اور پیدائش کا دن روایات مختلف ہیں کسی میں دو کسی میں چھ کسی میں آٹھ کسی میں نو کسی میں گیارہ کسی میں بارہ کسی میں اور کچھ اور اس میں اس زمانے کی صحیح جو کیلنڈر کے لحاظ سے اگر ڈیٹ کو ٹیلی کیا جائے تو مورخین کہتے ہیں کہ نو ربیع الاول یہ زیادہ صحیح تاریخ ہے محمد رسول اللہ وسلم کی پیدائش یعنی اگر زیادہ صحیح تاریخ کو اگر آپ بیان کریں گے تو زیادہ یہ کہتے کہ نو ربی اول محمد رسول کی پیدائش کا دن لیکن بارہ ربیع اول اس کے بارے میں پوری امت کے علماء کا اختلاف ہے بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں کہ بارہ رگی الاول محمد رسول اللہ کی وفات کا دن ہے اور آپ تناٹن سنی مسلمان محبت رسول سے چل شاد بارہ رگیول کو خوشی مناتے ہیں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کس کی خوشی مناتے ہیں اللہ کے رسول کی پیدائش کی یہ وفات کی اور کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کی وفات کو خوشی منائے پوچھو ان لوگوں سے کہ تم بڑا کو جو خوشی مناتے ہو یہ کس چیز کی خوشی ہے اور اگر تمہارے دل دلند رسول کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول وفاق خوشی نہیں منائے اور یہ وہ دن تھا جو صحابہ کے پر ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کئی صحابہ بے ہوش کر گرے اور عمر جیسا قوی انسان قوی کبھی وہ اپنے آپے سے باہر ہوگا اپنے تلوار سوچ بھی باہر کہا جو, جو کوئی بھی کہے گا کہ محمد رسول اللہ نے وفات پا گئے گرد مڑا دوں گا آپے سے باہر ہوگی اپنی سوچ میں اپنے عقل میں نہیں رہے یہ وہ مصیبت کا دن تھا جو محسن انسانیت اس دنیا سے چلے گئے اور اس دن محبت کے نام پر یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے میرے سوچو یہ کہاں تک صحیح ہے کیا اللہ کے اس کی محبت کی نشانی ہے خوشی منانا ہے تو کوئی اور دن مناؤ لیکن یہ وفات کا دن جو ثابت شدہ ہے پوری امت اتفاق متفق ہے کہ بارہ رب یا اللہ کے اصلی وفات کا دن ہے اور اس دن تم خوشی منا رہے ہو یہ کون سی خوشی یہ کیسی محبت ہے کہ اپنے محبوب کی جدائی کی اس کے فراق میں تم خوشیاں منا رہے ہیں؟ بریانیاں بنا کر کھا رہے ہو کھلا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب کا کام ہے میرے دوستوں کا عقل و ہوش کے ناخن لو اور پھر اسی طرح فاتحہ خانیاں اور شیرنیاں جو تقسیم ہو رہی ہیں اور ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت, بہت اچھی چیزیں ہیں یہ چیز بھی میں داخل ہیں یہ شیر نیا یہ پھول یہ جو سجائے جاتے ہیں ان محفلوں کے اندر خاص خاص قسم کے طرز کے سٹائل کے یہ پھول اور اس طرح کی جو چیزیں یہ تمام چیزیں بدھات میں داخل ہیں اور ان میں پیسہ صرف کرنا یہ اس طرف ہے اور اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح قرآن خانے یا درود کی محفلوں کا قیام یہ کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں درود ہی تو پڑھتے ہیں ذکر ہی تو کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں تو کرتے ہیں انسان کو کہا لے جاتا ہے جہنم میں پھینکتا ہے وجہ یہ کہ تو کرتے ہیں اللہ کے یسور کے صحابہ نے نہیں کیا ایک ہی جواب ہے درود کے محفل کس نے قائم کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو درود بننے کا اشتیاق نہیں تھا درود نہیں پڑھا کرتے تھے میں نے پچھلے مرتبہ وہ حدیث پیش کی کیا نکاب کی کہ اپنا پورا وقت درود نے صرف کرنے کی تیار تھی لیکن محفلیں کہاں قائم ہوئی کس صحابی کے گھر میں محفلیں قائم ہوئی چاہے درو کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو یا ذکر کی محفل ہو یا تصبیر کی محفل ہو یہ جتنی محفلیں ہیں میرے دوستو یہ ہمارے اپنے سوسائٹی کی ایمرجنسی اور ریڈی میڈ محفلیں اپنے اپنے ضرورت کے لحاظ سے لوگوں نے بنا لیے اللہ اس کے سوی سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور جہاں ثبوت نہیں ہے اس کام کو چھوڑیں اور اس کام کو کریں جو محمد رسول اللہ کے صاحبہ نے کیا ہے تو لہٰذا یہ تمام جو محفلوں کے نام سے جو قائم کیے جا رہے ہیں چاہے کوئی بھی ذکر کا حلقہ ہو قرآن کا حلقہ ہو درود کا حلقہ ہو تصبی کا حلقہ ہو گنج الرش کا حلقہ ہو اور جو ہے وہ ہفتہ حکل کا حلقہ ہو پتا نہیں کیا کیا حلقے جو ہے یہ پورے حلقے مل کر جو ہے ایسی سنکلی بنتی ہے ایسی چین بنتی ہے جو آپ کو جہن میں گھسٹ کے لیے جائے گی یاد رکھیں اس کو. ان تمام حلقوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور قرآن کے اندر اور محمد رسول اللہ کی سنت کے اندر جو بات ہے اس کو اختیار کریں ہاں ایک اور بات ہے اللہ کے رسول کی محبت میں آثار مبارک کا کھولنا اب آپ بولیں گے نبی کا بال دیکھنا بھی حرام ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آثار مبارک کا کھولنا اور بارہویں دی نام طور پر ہماری مسجدوں کے اندر یا خاص خاص گھروں کے اندر اس بال کو دکھلایا جاتا ہے جو موم میں لپیٹا ہوا اور اس کو دیکھنا ہو تو لنس سے لے دیکھنا ایسی نظر نہیں آئے گا اور پھر اس کا پانی پر لوگ پلاتے ہیں پیتے ہیں یہ بھی بیداد ہے بلکہ اس میں بیداد کے علاوہ ایک اور ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں ذرا اس کی طرف میں اشارہ کروں گا بیداد اس لحاظ سے کہ یہ کوئی سواب کا کام نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں رسول اللہ کے بال موجود تھے حجت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کچھ بال عطا کیے کہ صحابہ کے درمیان تقسیم کر دوں ثابت ہے تقسیم کیے گئے لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ رکھا ہوا بال سال ب سال نکال کے پیش کرتا ہوا اور صحابہ کرام جمع ہو کے اس بال کو چومتے چاٹتے ہو کہیں ہر غمانی کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بال تھے کوئی اگر ان سے کہتا کہ فرا آدمی بیمار ہے تو اس بال میں پانی ڈال کر اس کو دیتی اور اس کے پینے سے اللہ اس کو چھپاتا کرتی اللہ کے رسول کے جسم کا بال تھا. یہ ثابت ہے اگر کسی کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدہ بال ثابت شدہ اس کو ذہن میں رکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ باقیت ثابت ہو گیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ اللہ کے رسول کا ہی بال ہے تو پھر ہم اس کا احترام کریں گے واجب الحترام کہ اللہ کے رسول کے جسم کا حصہ اس کا احترام کریں گے اور بطور برکت اس کو شفا کے لیے شفا کی نیت سے جیسے صاحب کے درمیان میں معمول تھا اس طرح شفا کی نیت سے وہ پانی پیئیں گے اللہ شپا دے گا ان اگر یہ سابش شدہ لیکن آج کے دور کے اندر یہ جتنے بال ہیں جتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں ذرا ان سے آپ پوچھ لیں تو صحیح یہ بال آپ کو کہاں سے ملا کیا واقعت یہ اللہ کے رسول کا ہی بال ہے کیا آپ کے پاس اس کی سند ہے کے ذریعے سے آیا اللہ کے آپ یہ سوال تو پوچھ لیں تو آپ کو جواب پتا ہے کیا ملے گا اس کی سند تو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو سنت وحابیت دی جائے گی آپ وحابی ہیں منکر رسول ہیں چلیے یہاں سے آپ پوچھنے پر اب ذرا سوچیں جس بال کو یہ ثابت کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے اللہ کے رسول کا بال اور جس کا کوئی ثبوت نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جہاں پر آپ جوان ہوئے جہاں پر آپ بوڑھے ہوئے جہاں پر آپ کا انتقال ہوا جہاں آپ نے بال تقسیم کیے جہاں صحابہ اگر نے گزاری وہاں پر آج کوئی بال نہیں ہے اور پورے بال اڑ کر مدراس میں پہنچ گئے اور وہ بھی یہ کہ بال بچہ بھی ڈالتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان بالوں کو ایک نئی مسجد بنی وہاں پر بھی آثار مبارک پہنچ گیا ایک بال پہنچ گیا پوچھا گیا کہ یہ بال کہاں سے آیا نہیں اس، وہاں پر اس مسجد کے اندر ایک بال رکھا گیا تھا جو دو ہو گئے تو ایک بال یہاں لے کر آئے بچے بھی ڈالتے ہیں. یہ ثبوت ہے ہمارے پاس لیکن میرے دوستوں ذرا سوچو اللہ کے رسوم نے کیا اشاعت فرمایا من قذب علی کر من النار یہ متواتر حدیث ہے حدیث کی صحت میں شکی نہیں ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسوم شاد فرماتے ہیں کہ من کر علی علیہ متعمدن جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا میری نسبت میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس بات کو میری طرف منسوب کر دیا جو میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کیا میری طرف منسوب کیا پلے تو با مکا منہ تو اپنا ٹھکانا و اور جہنمے بنا لے اور آپ جس بال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بال ہے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر یہ بال کسی کا بھی ہو سکتا ہے جڑ چمار کا بھی ہو سکتا ہے کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے نا اوز اور آپ اس بال کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بال ہے تو کیا اللہ کے رسول کو آپ نے بہتان نہیں پاتا سوچو اس چیز کو کتنی بڑی بات ہم نے منسوخ کی اللہ کے یسور کی طرف اور پھر جو اس چیز کو ثبوت مانگتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ انسان کافر ہے منکر رسول اور تم خود کہاں پہنچ رہے ہو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے ان من گھڑت والوں کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں منا رہے ہو اللہ کے رسول کے ہے بغیر تحقیق اللہ کے یسو کی طرف نسبت کرنا میرے دوست بہت بڑا گنا بہت بڑا گنا کسی بھی چیز کو محمد رسول اللہ کو نسبت کرنا بغیر کسی تحقیق کے بغیر ثبوت کے یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں آسار مبارک کے نام سے تو یہ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے جو بارہویں کی فاتحہ کے نام سے لوگ کرتے ہیں عام چیز تو معلوم ہے آپ کو بزرگ عدین کے نام کی فاتحہ اس شرک میں داخل ہے کیونکہ ان فاتحات سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ خوش ہو جائیں اور آپ کے گھر میں برکت آ جائے آپ کے کام بن جائیں جتنے بھی, بھی ہو بارہویں ہو سیمویں ہو اور بائیس بھی ہو حلوے مانڈے کی وہ پوریوں کے فاتحہ ہو جو بھی ہو یہ کھانے کے لیے تو مزے مزے کے ہیں جن کو ہم نے بنائے رکھے ہیں ہمارے ملاوں نے بنائے رکھے ہیں کہ بیچارے سال بھر جو ہے آپ ان کو جو بھوکا مارتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے آئٹمس بتا دیے کہ کم از کم سال میں ایک بار آپ کو کھلاتے رہیں گے تو اب فاتحات کے نام سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں بزرگان دین کے نام کی فاتحہ یہ میرے دوستو شرک ہے وجہ شرک یہ ہے کہ اس میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس فاتحا کے کرنے کی وجہ سے آپ کو اس بزرگ کی خوشی ملے گی آپ کو آپ کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کے کام حل ہو جائیں گے آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی آپ کو برکتیں ملیں گی اب برکت دینے والا کون ہے اللہ مصیبت دور کرنے والا کون ہے اللہ مشکلوں کا آسان کرنے والا کون ہے اللہ اب اللہ کی صفات کو اللہ کے اختیارات کو آپ نے ان فاتحات کے ذریعے سے بندوں کے طرف منتقل کر دیا یہی شرک ہے یہی شرک ہے چاہے محمد رسول اللہ کیوں نہ ہو اللہ کے بندے جس کی آپ گواہی دیتے ہیں ابد ہو رسول عمری ہلا ہلا کے ابد ہو رسول اوپر ہی رہے آپ اللہ کی طرف نہ لے جائیں ان کو اللہ میں داخل نہ کریں اللہ کے اختیارات نہ سونپیں یہ اللہ میں داخل کر دینا تو لہذا یہ پاتی ہاتھ یا آپ ان کے کرنے سے اللہ کے بندے کو اللہ میں داخل کر دیتے ہیں اللہ کے اختیارات انہیں دے دیتے ہیں اس وجہ سے میرے دوستو یہ چیز بھی شرک میں داخل ہے تو یہ میرا النبی کے نام سے کچھ آئٹمس تھے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کچھ ایسی بھی چیزیں صرف میں گنوا دیتا ہوں تاکہ وقت کم ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں بھی بدعات میں داخل ہیں یہ یہ جو, جو اللہ کے رسول کی محبت کے نام سے لوگ کرتے ہیں مختلف مہینوں میں صرف اس مہینے کے اندر ہی نہیں دوسرے مہینوں میں بھی کچھ ایسے کامس ہیں جو کچھ ایسے کام ہیں جو لوگ ہم لوگ کرتے ہیں رسول صاحب رسول صاحب کے محبت کے نام پر تو ان کاموں کا ایک چند باتیں جو میں آپ کے سامنے جلد انداز میں ارز کر دیتا ہوں محفل ہے کا مانانا میراج کی محفل میراج جو ستائیسویں میرا رجب ہم لوگ مناتے ہیں اور جگائی کرتے ہیں اور اس میں ایسے بہت ساری چیزیں جو نمازوں کی شکل میں اور دوسرے فاتحات وغیرہ کی شکل میں لوگ کرتے ہیں اب یہ محفل ہے یعنی اللہ کے سن میراج گئے تو آپ یہاں محفل منای جا رہی ہے اب اس کے سلسلے میں بات یہ ہے معاج جو ستائیس رجب کو لوگ مناتے ہیں یہ خود جی ثابت نہیں ہے ستائیس رجب اللہ معاج ہوئی اس کا ثبوت نہیں ہے。کسی سے آپ ثبوت پوچھ نہیں جو لوگ مناتے ہیں ان سے پوچھیں اس کا ثبوت کہاں ہے اللہ کے سن کے لیے تشریف لے گئے ثابت ہے ہم مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ایمان نہ لانے, لانے،, نہ لانے والا یا کافر ہے کیونکہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا محمد رسول اللہ نے اپنے سے صحیح عامر اس کا ذکر فرمایا ہے اور کوئی انسان میراج کا انکار کرے تو ہم کہیں گے کہ وہ انسان کافر ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے لیکن کب میں ہوئی اس کا کوئی سبوت نہیں اتنا ثبوت ہے کہ مکے کے دور میں میں ہوئی ہوں ہجرت سے پہلے میں ہوئی یہاں تک کہ سن کا اختلاف ہے کس سن کے اندر کس کس سال میں میراج ہوئی اس کا اختلاف اس کا ثبوت نہیں ہے کس سال میں اختلاف ہوئی اور کس سال میں میراج ہوئی اب جب سال کا اختلاف ہے کہ کس سال میں ثابت نہیں ہے تو پھر مہینہ رجب کیسے متعین ہو گیا اور رجب کا مہینہ جب متعین ہوا تو کیسے یہ متعین ہو گیا کہ ٹوینٹی رجب بھی میں راج یہ لوگوں کی مناہی تاریخ ہے اور عام طور پر لوگ جو ہے تین مقدس راتوں کے نام سے لوگ مناتے ہیں اور بعض بعض علما اللہ ہدایت دے ان لوگوں نے اس کی فضیلت میں کچھ کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ تین مقدس راتیں وہ کون سی ہیں شب قدر شب میرا شب برات یہ تین مقدس راتیں جبکہ اسلام کے مقدس رات سے پیکھی ہے وہ ہے شب قدر اور وہ بھی ستائیسویں نہیں وہ ہماری ایکسٹرا فٹنگ ہے ستائیسویں نہیں ستائیسویں اللہ کے ساتھ نہیں فرمائی اللہ کے سنیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ میں سے کسی ایک کو تلاش کرنے کا آپ نے حکم دیا تو شب قدر اس کی میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اس کو ہم مانتے ہیں شب قدر فضیلت والی رات ہے اور اس کے علاوہ چاہے شب برات ہو چاہے شب ہو ثابت نہیں ہے شب برات کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کوئی بھی صحت کے درجے کی نہیں ہے سب ضعیف حدیثیں ہیں اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں اور شب معج اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں کوئی تاریخ ثابت ہی نہیں کوئی مہینہ ثابت ہی نہیں لوگوں کے بالکل جو ہے پوری طرح بڑی فرصت سے بنائی ہوئی چیز ہے اور بعض لوگ اللہ کے کی محبت میں قربانی کرتے ہیں یہ آپ کے نام کی قربانی بعض لوگ آپ کے نام کی نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ آپ کے نام کا روزہ رکھتے ہیں اور آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے سولہ سیدوں کا روزہ سعیدوں کی محبت میں سعید اللہ کے خاندان والے اور ان میں سے سولہ سعید پتا نہیں کہاں سے آئے تھے وہ لوگ تو ان کے نام کا روزہ اب یہ ناموں کا روزہ جو چل رہا ہے میرے دوستوں اب یہ چیزیں عبادت میں داخل ہیں یا ہی نہیں داخل ہے روزہ رکھنا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا قربانی کرنا دعائیں کرنا یہ سب عبادات ہیں اور یہ عبادات کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے تو چیز ہم پیش کرتے ہیں گواہی کے ذریعے سے اقرار کے ذریعے سے اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کی جتنی شکلیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص ہیں اللہ ہی اس کا حقدار ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اللہ کے اصول کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے وہ خوش ہو جائیں اور قربانی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے اور یہ سولہ سیدوں کا روزہ بھی یہ بھی جو ہے اسی میں داخل ہے یہ تمام میرے دوست انسان کو کیونکہ اللہ کو خوش کرنا یہ مقصد نہ ہو کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہو کسی اور بندے کو یہ انسان کو شرف میں پہنچا دیتا ہے انسان کو شرف میں پہنچا دیتا ہے اور میرے دوست میں نے اس سے پہلے بھی کہا شاید میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی عیسائی ثواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ صحابہ سے ثابت ہے آپ یہ سارے ثواب نہ کریں لیکن آپ کا س... کام آپ نے جو کیا جو عبادت آپ نے کی ہے اس کا ثواب برابر اللہ کے کو پہنچتا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے شاع فرمایا کا فائری جو کسی خیر کے کام کی طرف لوگوں کو لاتا ہے بلاتا ہے اور اگر وہ ایک آدمی وہ کام کر لیتا ہے اس کے کہنے کی وجہ سے تو جو سواب اس کو ملا وہ ثواب اللہ تر اس کو بھی عطا کروائیں گے اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے تو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ سے کلایا نیکیاں بدلائی بھلائیاں بدلائی برائیوں سے روکا اور جو انسان بھی ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے تو اس کے ثواب کے برابر وقتدار ہیں ہمارا تمام ثواب میں سے ہمیں ہمارے تمام کاموں میں سے ہر حصہ ثواب کا محمد رسول اللہ, اللہ پہنچتا ہے یہ سارے ثواب کی یہ منگڑ طریقوں کوئی ضرورت نہیں یہ سب ہمارے ملاؤں کے بنائے لئے تاریخیں ان کے اپنے پیٹ کے لئے جیب کے لئے اس کو یاد رکھیں دین بہت آسان ہے دین کے اندر کوئی گنزلک بات نہیں ہے دین بڑا ہی سمپل ہے آپ کے عقل میں نہ آنے والی کوئی بات نہیں بلکہ صاف ساف یہ باتیں بتلائی گئی ہیں تو لہٰذا ان کو اسی طرح سافی رہنے دیں ان کو ان منغرت چیزوں سے گندہ نہ کریں میرے دوستو اور پھر اسی طرح اللہ کے حسول کے نالین کا نقش لے کر آپ کا اب یہاں پر ہمارے کسی مسجد میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھڑاوے تھے جو آپ جو چپل پہنتے تھے اس چپل کا نقش مسجد کے اندر اور بعض لوگ اس کو برکت کے لحاظ سے اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں ابھی پتہ نہیں یہ نقش کہاں سے مل گیا کسی حدیث کے اندر نقش ثابت نہیں ہے اور ثابت بھی ہے تو کیا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اس نقش کو اپنے گھروں کے اندر اپنے دکانوں کے اندر اپنی فیکٹریوں کے اندر کیا کسی نے لگایا تھا تو یہ اس طرح کی چیزوں کو رکھ کر سمجھنا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خبریں مبارک کو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ اس کے لیے برکت کے لیے لوگ, لوگ لگائے رکھے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لگانا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہے برکت کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو لہٰذا تمام چیزیں بداحت میں داخل ہیں اور اسی طرح باز دیکھیں گے میں نے بعض بھروں میں دیکھا جب داخل ہوا تو ادھر سندل کا پنجا پنجا لگایا ہوا پانچ انگلیاں ایسے بیٹھی ہوئی میں نے کہا کہ کیا کہا کہ یہ تو پنجتن پاک کا پنجا دیکھا پنجتنے پاک کا پنجا یہ نہیں بات سن رہا ہوں یہ نہیں بات نہیں بہت پرانی بات ہے اچھا تو کیا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ہر تعلیم ہر فاطمہ حسن حسین یہ پانچ ہیں یہ پنجتن پاک ہیں یہ پنجا لگا دیتے ہیں ہر بلاج ڈر کے بھگ جاتی ہے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت نہیں کریں گے ایک پنچن پاک سے بلاؤں کو ڈرا رہیں گے میں نے کہا کہ سب سے بڑی بڑا تو خدا لوگ ہیں بڑی بڑا کو دیکھ کر چھوٹی بنائیں بھاگیں گے کیونکہ آپ کا نماز نہ پڑھنا اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک کا عقیدہ ہے سب سے بڑی بڑا اس سے بڑھ کر نہ ہو سکے کوئی نہیں تو اس طرح کے عقیدے لوگ بنائے ہیں اور یہ چیزیں پنچت پاک کا قیدا میرے دوست سے آیا شیوں کا قیدا ان لوگوں سے ہمارے اپنے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور بداعت و خرافات جتنی بھی آئی ہے انہوں طور پر یا تو شیوں سے آئی ہے یا تو ہندوؤں سے آئی ان سوفیوں سے آئی ہے تینوں ہی یہ تین ہی ہیں جن کا مجموعہ ہمارے پاس یہ بداعت و خرافات ہے شرکیہ جتنے بھی ہیں آپ اس کے اس کے ڈھونڈیں یا تو شیعہ سے ملے گی یا تو ہندوؤں براہموں سے ملے گی یا تو ان سوفیوں سے یہ تین ہی اصل ہیں ان تمام بدارت اور خرافات کے اندر تو لہذا یہ بھی جو بدارت ہے جو میں بھی داخل ہیں اسی طرح میرے دوستوں یہ ماہ سفر کو جو گزرا ہوا اس کو منہوج سمجھنا کیوں منہوز سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ بیمار ہو گئے اس میں نے کہا کیسی عقل ہے تم لوگوں کی بیمار ہو گئے تو منہوج سمجھ گئے رسول اللہ جس میں موقع پائی وہ خوشی کا مہینہ پوری شادیاں اسی میں ہو رہی ربی کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول وفات پائے پوری شادیاں اسی میں ہو رہی پوری خوشیاں اس میں آئی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے سفر کے مہینے میں تو یہ منہوس مہینہ ہو گیا سوچو صحیح اسی طرح آخری چاہشمبا سفر کا یہ ہریالی کنڈلنا کا ہری گھاس کہ رسول اللہ صلی اللہ کیا وجہ کیا کہ اللہ کے رسول کی محبت میں کام کر رہے ہیں کیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آخری چاشمبے کو آپ کی صحت اچھی ہو گئی تو آپ جو باہر چہل کرنے کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ اپنے دونوں صحابہ کو سہارا لے کر مسجد